آنے والی گھڑی یعنی قیامت قریب آ چکی ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو قرب قیامت کی خبر دی ہے تاکہ اس دن کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے صورت القمر آیت ایک میں سراہت کے ساتھ یوں کہا ہے اقتربت تربت ساح کہ قیامت بالکل قریب ہے اور اس کا وقت موجود اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے جیسا کہ صورت العراف آیت 187 میں آیا ہے یعنی جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہی اسے ظاہر کرے گا آیت 58 کا ایک دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ دن آ جائے گا تو اللہ کے سوا کوئی اس کے شدائے دو احوال کو टाल नहीं सकेगा